الموت بالحق ذلك ما كنت منه اور موت کی بے ہوشی برحق خبر لے کر آ گئی یہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف سے تراہے فرار اختیار کرتا تھا بالآخر دنیا سے اس کے رخصت ہونے کا وقت آ جاتا ہے اور موت کی سختی اس پر تاری ہو جاتی ہے اور باس بادل موت اور روزے قیامت کے جزا و سزا کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے اور جن حقائق کا وہ انکار کرتا تھا ان سے پردہ اڑ جاتا ہے اور اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ یہی وہ موت ہے جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے تھے